میرے دوستو عقیدے کے مسئلے میں جو آج مسلمانوں کے اندر بگاڑ آ چکا ہے خرابی پیدا ہو چکی ہے سنتیں مٹ چکی ہیں بدعتوں میں اضافہ ہوا ہے اس لیے اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والا انسان اور صحیح عقیدے کی طرف دعوت دینے والا انسان وہ لوگوں کے اندر غریب اور اجنبی ٹھہرتا ہے اور وہ صبر کی چنگاری کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوتا ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح سخت تکلیف اور سخت درد و علم کی کیفیت سے گزرتا ہے جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بدعاتیں پھیل چکی ہیں سنتیں مٹ چکی ہیں حتیٰ کہ دیندار لوگ جو کہ امت میں ایک اقلیت شمار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی دین نہیں ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا وہ اما اکثر قیل اما فما فی ال سنت والا فل بدا رہی بات امت کی اکثریت کی ان کو نہ سنت سے کوئی سروکار ہے نہ بداعت سے کوئی سرکار ہے ان میں سے اکثر تو گلوکاروں اور گلوکاروں کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں ڈانسر مردوں اور ڈانسر عورتوں کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں اور جو مختلف قسم کے اداکار وغیرہ ہیں فٹ بالر ہیں کرکٹر ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ٹرٹر ہیں ان کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں الحیہ امن اموات گزرے ہوئے اور جو زندہ ہے ان کی اتباع و تقلید میں وہ لگے ہوئے ہیں اور نئے نئے ماڈلوں والے کپڑے بوتیک بیوٹی پارلر وغیرہ یہ ان کے لیے اہم ہیں اداکاروں گلوکاروں کے بارے میں جو رسالے ہیں میگزین ہیں اخبار ہیں وہی وہ ان کو نظر آتے ہیں وہی وہ پسند آتے ہیں بڑی اسکرین کے اور چھوٹی اسکرین کے جو اسٹارز ہیں وہی وہ ان کے لیے نمونہ ہیں وہ نجوم و الکیرہ اس بحت نمود تقلید بڑی اسکرین اور چھوٹی اسکرین کے جو جو اداکار اور گلوکار ہیں یہ ان کے لیے تقلید اور اتباع کا نمونہ بن چکے ہیں نسبت اور ان میں سے اکثر لوگ جو کہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اہل اسلام کی طرف منصوب کرتے ہیں ان کے نام ہی آپ کو مسلمانوں کے نظر آئیں گے وہ تمسک ببادل و اور بعض عبادت تو اور بعض رواج انہوں نے مضبوط پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ آپ کو دینی نظر آتے ہیں لیکن حقت میں دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بعض حقیقت میں جن کا تعلق دین سے ہے اس طرح کے عبادات میں وہ مصروف رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے سب کچھ کر لیا وہ عبادات جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جن کو وہ عبادت سمجھتے ہیں مثال کے طور پر عید میلاد ان ہو گیا اس کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ لیکن وہ اسے کرتے اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور بیچاری یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو جنت کمائے دی اور وہ لوگ جو کہ دینی کاموں میں لگے ہوتے ہیں جن کا حقیقت میں دین سے تعلق بھی ہے مثال کے طور پر دنیا جہاں کی تمام برائیوں میں غرق ہیں لط پت ہیں لیکن ایک عمرہ کر لیا بھئی تمام گنا معاف ہو گئے اور دوبارہ آئے ہیں گنا کا صندوق بھرنے کے لیے تاکہ اگلے سال جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو سرکاری خرچ پر بھی ہو جائے گا تو دوبارہ اپنے گنا معاف کروانے جائے گا لوگوں نے ان چیزوں کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے ایک تماشا سمجھ لیا ہے سیر و تفریح کے انداز میں ہوا بدلی کے انداز میں اس طرح کے کاموں میں مصروف ہیں جن کی اصلیت اور حقیقت عبادت ہے لیکن ان عبادتوں سے انہوں نے ایک کھیل بنایا ہوا ہے نعوذ باللہ تو میرے دوستو اس زمانے میں امت کے حالات ہیں اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے مبالغہ کہیں بھی نہیں کیا بلکہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارے حقائق کو بتانے سے عاجز ہیں اور بہت سارے حقائق کو بتانے سے شرمندہ بھی ہیں اللہ تعالی ہمیں صلف صالحین کے مطابق صحیح عقیدہ نصیب فرمائے صحیح نظریہ نصیب فرمائے صحیح اعمال و اقوال عطا فرمائے تو دوستو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ عقیدے کے اعتبار سے بہت ہی محرومیت کا شکار ہیں عقیدہ جو کہ توحید پر قائم ہے توحید کی تین قسمیں ہیں توحید الربوبیہ توحید الالوہیہ توحید الصماء وصفات اور توحید الحاکمیہ جو کہ توحید الالوہیہ کا ایک تقاضا ہے اور اس کی ایک قسم ہے تو ان تمام عقیدے کے مسائل میں اس وقت امت بہت پریشان ہے اس پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ظالم بادشاہ ہیں فاجر مولوی ہیں اور جاہل عبادت گزار ہیں جیسا کہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا شعر ہے دوسری بات یہاں پر اہم یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص بدعتوں اور خرافات سے بچ جاتا ہے تو وہ عقیدۃ الرجا سے نہیں بچ سکتا اللہ من رحم اللہ اور عقیدت الرجا ایک ایسا عقیدہ ہے جو کہ بادشاہوں کو بہت پسند ہے اسی عقیدت الاجا اور مرجیا کے عقیدے کے نتیجے میں آج لوگوں کو بادشاہوں کی کفریات شرکیات اور ان کی خیانتیں غداریاں یہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان ہے نماز تو پڑھتا ہے نا دیکھو مسلمان ہے دوپٹہ پہنتی ہے اگر مسلمان نہ ہوتی تو دوپٹا کیوں پہنتی ہزاروں حرام کاریاں اور بدکاریاں یہ عورتیں کر رہی ہیں جو کہ حکمرانی پر آئی ہوئی ہیں اور جو کہ کسی بھی منصب پر آئی ہوئی ہیں تو یہ عقیدت الرجا اس نے مسلمانوں کے دلوں سے توحید الہیا اور توحید الحاکمیہ کے حقائق کو مسخ کر ڈالا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اکثر لوگ توحید الاسماء و صفات کے مسئلے میں بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہے لوگ اپنے بڑوں کو اپنے سرداروں کو وہ منصب دے چکے ہیں جو کہ اللہ کے ہیں رزاق ہونا موتی اور دار نافع محیی ممیت یہ اسماء و صفات جو اللہ کے لیے خاص ہیں یہ اپنے بڑوں میں اس کو اعتقاد کرنے لگے ہیں لوگ اپنے صحیح عقیدے کے مقابلے میں کفار کی باتوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں اور چوتھی بات ہے شخصیت پرستی اکابر پرستی یہ طالب علموں کے اندر اسلامی سیاسی جماعتوں کے اندر اسلامی مذہبی جماعتوں کے اندر اسلامی جہادی جماعتوں کے اندر حتیٰ کی بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے پانچویں بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس زمانے میں عقیدے کی بات کرتے ہیں تو فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پرستی کے خلاف بیان ہو جائے توسل بال کے موضوع پر بحث ہو جائے تعویز گنڈے کے موضوع پر تھوڑی سی بات ہو جائے بس وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عقیدہ جو ہے یہ مسلمان کی عبادات اخلاق معاملات معاشرت تمام چیزوں کو محیط ہے چھٹی بات یہ ہے میرے دوستوں اس زمانے میں حقائق کو بیان کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے اجنبی اور غربت کا شکار ہے اور ان کی مثال وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے گویا کہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور ساتویں بات میرے دوستو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ نہ سنت سے جن کا تعلق ہے نہ ہی بدعاد سے ان کا تعلق ہے وہ دنیا میں اتنے مست ہیں کہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ رسول اللہ کو پہچانتے ہیں نہ کتاب اللہ کو پہچانتے ہیں کسی چیز سے تعلق نہیں بس یہ دنیا کے لہو لاب میں مشغول ہر قسم کے ایکٹر اور گلوکار اداکار ان کے لیے نمونہ ہیں ان کے لیے اسوائے حسنہ ہیں نعوذ باللہ تو یہ حالات ہے آج کل اس امت کے اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہماری اور ہماری آئندہ نسل کو جہاد فی صبی اللہ کی نعمت عطا فرما کر زندگی یاطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ سیدنا وحبیبنا محمد وبارك وسلم جزاک اللہ خیرا والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ